سلام میں پڑھے گئے بیسویں پارے کے متعلق کو خلاصہ سے معاف پارے کی ابتدا میں کئی آیتوں کے اندر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 گئے بتاؤ زمین کو کس نے قرارگاہ بنایا قرارگاہ کا مطلب فکس یعنی زمین کی کششت شکل اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آدمی زمین میں دھنستا چلا جائے نہ تو اس کی کشش سکل اتنی کم ہے کہ آدمی زمین کے اوپر لڑک نہیں رکھاتا پھر اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ زمین کے اوپر کوئی گھاس نہ اگتی زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہیں رہتا اگر ہم اس کے لیے خاص انتظام نہ فرماتے وہ انتظام کیا ہے کورے ارض سے تقریباً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 ذرا یہ بتاؤ کہ کوئی مستر کوئی مجبور کوئی بےکز کوئی لاچار کوئی آجز کوئی درمادہ ہمیں آواز دیتا ہے ہمیں اپنی مصیبت کے وقت پکارتا ہے تو ہم اس کی دعا کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں یہاں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 ادی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہتا ہے وغیر مردہ باز گر دی وغیرہ مردا باز گر دی بسرو کبیلو پہ وند رد میرا سخت تربو دے واریسارا ز مرگ کہتا ہے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 اور الوحیت دونوں لازم و ملزوم ہیں یعنی جو الہ ہوگا معبود ہوگا وہی عالم الغیب ہوگا اور جو عالم الغیب ہوگا وہ الہ ہوگا دونوں لازم و ملزوم ہیں الوحیت اور علم غیب یہ دونوں کے دونوں لازم و ملزوم ہے کیا مطلب اگر کسی کے پاس علم غیب ہوگا تو وہ الہ ہوگا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 اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ ویزا وقال قول علیہ اخر جنا دل ارتکم ہم انا سکانو بی آیا لا قیامت جب آئے گی تو قیامت کے اقو سے پہلے دس بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور یہ دس بڑی بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائے تو سمجھو بالکل اب قیامت کا سور پھونکا جانے والا ہے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 آفتاب کا مغرب سے نکلنا ایک دھویں کا نکلنا پتا نہیں دھواں ہو گئے دخان دھواں تیسرے داب بتلر جس کا تذکر اساتے کریم ہمیں وہی داوا کال کو ہی مخراج نہ لہم داب بتم اردو تیسرا داب بتر چوتھا خروجے یا جو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 نہ کل یہ سنا اللہ آگے کیوں کہا گیا اسی اعتراض کا جواب انسانی میں پیدا ہو سکتا ہے پہاڑ جو زمین میں اتنی مضبوطی کے ساتھ گڑے ہوئے چلیں گے روئی کے گانوں کی طرح کیسے اڑتے پھریں گے جواب دیا گیا سنا اللہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے اللہ کی صنعت اللہ کی کاریگری تم نے پہلی کاریگری دیکھا نا اب دوسری کاریگری دیکھو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 مسلمین قرآن اللہ بر. یہ تین باتیں بتائی ہیں کیا یہ تین باتوں کے اوپر جو تین باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کے اوپر سوریہ نمل کا اختتام ہو رہا ہے اور ان تین باتوں کے اوپر آخرت کی کامیابی کا دار و مدر ہے اگر کوئی آدمی ان تین بات... تینوں باتوں کے اوپر عمل کر لے تینوں باتوں کو اختیار کر لے تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا تین باتیں کیا ہے ایک تو توحید صرف اللہ کی عبادت إنما ان نما عمر تو آب ادا ربدیہ توحید عبادت صرف اللہ کی عبادت دوسرے ایک تو توحید ایمان اور ایمان کے بعد استقامت وہ عمر تو نقون امن المسلمین ایمان قبول کرنے کے بعد مسلم رہے زندگی بھر یعنی اس کے اوپر جمع رہے اور تیسرے وان اتل القرآن ایمان کب قائم رہے گا استقامت کب قائم رہے گی جب برابر قرآن پڑھتا رہے یہ دیکھیے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 ایسی اسے سینے سے لگاؤ اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ اس کے بعد سورہ قصت شروع ہوتی ہے فرمایا گیا امیری غریبی اونچ نیچ پہلے ہی سے چلے آ رہے تھے کوئی رئیس ہوتا تھا کوئی سردار ہوتا تھا امیر ہوتا تھا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 فرون کے محل میں داخل ہو گیا ہے تو ادھر سے گھوم کر کے کہ فرون کے محل میں داخل ہو گئی دیکھیے وہ سندو کہیں اور بھی جا سکتا تھا لیکن اللہ تبارک کو تعالیٰ نے اس سندو کو اپنی قدرت سے فرعون کے محل میں بھجوا دیا فرعون کی بیوی آسیا کو اولاد نہیں تھی دیکھو رب بکم کا دعویٰ کرتا تھا آنا رب بکمل آوا آلہ لیکن اپنی بیوی کو ایک بچہ دینے پر قاتر نہیں تھا کیسا رب بیوی نے دیکھا کہا وہ صندوق اٹھا کر لائے گیا دیکھا تو اس منموہنا سا بچہ ہے وہ خوبصورت بچہ ہے گود میں اٹھا لیا کو معلوم ہو گیا کہ ایسا ہے ایک بچہ بہتا بہتا آیا صندوق کے اندر اور وہ میری بیوی کو گود میں آیا ڈالو تاکہ میں قتل کر دوں کہنے لگی لا تخل اسے قتل مت کر دوں کتنا بچہ ہے شاید ہمیں فائدہ مند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 کا دودھ پی رہا ہے ایک دائی میں بتا دوں ہو سکتا ہے کہ اس کا دودھ پی لے کہ آ جاؤ ماں کو لے کر جیسے دودھ پینا شروع کر دیا ہے کہیں محل میں رہو بچے کو دودھ دیکھو کسی کا دودھ نہیں پی رہا دودھ پی رہا تم یہی رہو کہا کہ نہیں میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں میری بچی ہے میرے شوہر میرا گھر ہے میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے میں محل میں کیسے رہ سکتی ہوں اپنے شوہر کی داریاں بیٹی کی داریاں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 اور بعد میں اللہ تبارف تعالیٰ نے انہی کو پھر کی پوری حکومت کی تباہی کا سبب بنا دیا پھر اپنے پورے لشکر کے ساتھ بیٹر لیک کے اندر بحیر مرا کے اندر ڈوب کر مر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے صاف دریا کے پار نکل گئے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ان کا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی فرون کے خاندان کا ایک اسرائیلی دونوں لڑ رہے تھے بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اسرائیلی ذرا کمزور پڑ رہا تھا اور وہ قبطی اس کو بہت مار رہا تھا اسرائیلی نے جب حضرت علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا سستاگا تھا مدد کے لیے پکارا حضرت علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قبطی اسرائیلی کو مار رہا بلا وجہ چھڑا چھڑا فوقت وہ ایک ہے موسا مار دیا علیہ السلام نے اس کے بعد دیکھا کہ اٹھ نہیں رہا دیکھا تو مر چکا تھا وہ موسا فکو وارے. بے پناہ خوات اللہ نے عطا فرمائی تھی ایک ہی فائٹ میں مر گیا ہو ہرے؟ مر گئے اب اس آدمی کے علاوہ اور موسا علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے قاتل کون ہے دوسرے دن دیکھا پھر ایک آدمی سے وہی لڑ رہا ہے موسا علی السلام نے سوچا کہ یہی آدمی بدماش ہے یہ اسرائیلی ہی بدماش ہے کاج کہ تو ہی لگتا ہے بہت بڑا بدماش ہے ہمیشہ ہر ایک سے جھگڑتا پھرتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک فائٹ سے آدمی مر گیا تھا کہیں غصے میں یہ فائٹ مجھے مارنے کے تو میں مر جاؤں گا کہنے لگا دادا گیری کر رہے ہو ہم جبارن پھر جب بارے دادا دادا بن رہے ہو جیسے کل آدمی کو تم نے مار دیا تو ایسے مجھے بھی مارنے کا ارادہ کر رہے ہو لوگوں نے سن لیا کہ ارے وہ جو مختول تھا ان کا کاتل یہ موسا ہے اب حکومت وقت نے پلاننگ شروع کی کہ ان کو کس طریقے سے گرفتار کیا جائے ایک آدمی کو بھنک لگ گئی اس نے آ کے بتایا کہا کالا یا موسا ان ملا یا تمیر ابھی کا لیا تو لوگ مشورہ کر رہے سازش کر رہے تیرے قتل کر دینے کا بھاگ لیں یہاں سے حضرت علیہ السلام وہاں سے نکلے فخارا خواہش بھائی ترقب آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نکل پڑے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 فکر میرے پاس کچھ نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا اور خاص طور سے سفر کے اندر دعا تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے ایک لڑکی چلتی ہوئی حیا کے ساتھ آئی اور کہا کہ چلو ابھی یہ دوں لیا جھجیا میرے ابا تمہیں بلا رہے ہیں چلو یا آگے آگے چلنے تو کہنے پیچھے چلو تم میں آگے چلتا ہوں گئے پہنچے سارا واقعہ بیان کیا کاف ڈرو نہیں یہ فرعون کے دائرے اختدار میں یہ گاؤں نہیں ہے آرام سے رہو نہ قوم سے تمہیں نجات مل گئی اب ان میں سے ایک بچی بولنے لگی یا بتاجر اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ابا ایسا کرو ان کو مزدوری پر رکھ لو نا عجیب رکھ لو ان اجرت پر رکھا جائے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 یہ دو سفتیں اگر لڑکے کے اندر نظر آئیں تو بات چیت آگے بڑھا دینی چاہیے بلکہ لڑکی والے اگر اپنی طرف سے لڑکے والوں سے بات کریں تو کباہت نہیں دیکھو حضرت شعیب نے خود موسا علیہ السلام سے بات کی میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں دیکھو باپ کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ سے یعنی لڑکی والوں کی طرف سے پہل ہو سکتی ہے اگر یہ دو سفتیں ہوں تو لڑکی والے اگر پہل کریں تو اس میں کوئی کباہت نہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات رشاد فرمائی کہ علم اگر اللہ کی معرفت کے لیے نہ ہو تو اس علم سے انسان شاطر تو ہو سکتا ہے چالاب تو ہو سکتا ہے لیکن اچھا انسان نہیں بن سکتا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 آدمی کو دولت مند بنا سکتا ہے تو ہر علم و ہنر والے کو دولت مند ہونا چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم و ہنر والے بڑے غریب ہوتے بڑے پریشان حال ہوتے تو تیرا یہ کہنا کہ میں نے اپنے علم و ہنر سے یہ دولت کمائی ہے میں دولت مند بنا غلط بولتا ہے تو اور ذرا یہ تو دیکھ ٹھیک ہے تم نے اپنے علم و ہنر سے اسے کمایا علم و ہنر کہاں سے آیا ذرا یہ تو بتا علم دینے والا کون, حنر دینے والا کون؟ اور یہ اصیا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے لہذا تو اللہ تبارک تعالی کا شکریہ ادا کر یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ تو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے تجھے دیا ہے کمال اس کا ہے کمال تیرا نہیں ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا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 تاکہ یہ معلوم ہو جائے عَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ عَلَمَنَّ تاکہ یہ معلوم ہو جائے ہم آزمائش کس لیے کرتے ہیں تاکہ معلوم یہ ہو جائے کہ کون آدمی اپنے دعوے ایمان میں سادق ہے اور کون آدمی اپنے دعوے ایمان میں کاضب ہے گویا امتحان کا ایک مقصود ہوتا ہے جیسے فیل اور پاس تو ہم یہ دیکھیں کہ اس آزمائش میں پورا کون اٹھاتا ہے دعوی ایمان میں کون سچا ہے دعوے ایمان میں ہے اس بعد بزرگوں کے ایک منتق بیان کی جا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 خیر و شر کو پہچاننے والے ہم سے زیادہ ہو گئے تم پلٹ آؤ نہیں دادا نہیں بھائی نہیں چچا نہیں ابا پلٹے تو گنا ہوگا اچھا گنا ہوگا ہم تمہارا گنا اپنے اوپر لانے کے لیے تیار ہیں تمہارا گنا اپنے سر پہ لینے کے لیے تیار ہیں کل قیامت کے دن بول دینا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 اس کے بعد فرمائے گا سب تک اند اللہ الرزق اللہ کے پاس رزق تم تلاش کرو یہاں اس آستانے کے اوپر اس آستانے کے اوپر اس آستانے کے اوپر نہ جانے کہاں کہاں آدمی رزق تلاش کرتا اللہ فرما رہا ہے اللہ الرزق اللہ کے پاس رزق ہے وہاں تلاش کرو رسک کہاں ہے ڈھونڈا رہا ہے رسک اللہ کے پاس وہاں نہیں مانگتا پتہ نہیں کن کن آستھانوں کے اوپر جا کر کے جب جباسائی کرتا ہے اپنی زمین کو رسوا کرتا ہے وہاں جا کر کے مانگتا ہے